وَلَا خرج مند بطر بتر تکبر کو کہتے ہیں ان کافروں کی طرح مت بنو جو کہ اپنے گھروں سے نکلے تکبر کرتے ہوئے النَّاسِ اور ریاکاری کرتے ہوئے سدون اللہ اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے یہ اللہ تعالی نے جنگ بدر میں جو ابو جہل کا لشکر تھا اس کے بارے میں کہا ہے کہ ابو جہل کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مسلمان نہیں تھے یہ خبر دے دی تھی کہ قافلہ جو ہے بحفاظت نکل گیا ہے بس جنگ کی ضرورت نہیں ہے تو آبو جہل نے کہا کہ نہیں میں بدر جاؤں گا وہاں جا کر شراب پیوں گا اور فتح کروں گا تو یہاں آیا اور ہلاک ہوا تباہ ہوا ستر ان کے لوگ مر گئے ستر گرفتار ہو گئے اور ان سب کو ایک ہی گڈے میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے مسلمانوں کو ماندانی ہے نا یہ کہ تکبر کرتے ہوئے مت نکلا کرو اپنے مرکز سے تکبر کرتے و مت نکلا کرو اپنے ہدف کی طرف مادا سے کڑے دا و مادا سے کرے دا ان باتوں کو چھوڑو آپ جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں یہ اپنے کمال سے نہیں اپنے حسن و جمال سے نہیں اپنی دولت اور مال سے نہیں بلکہ اللہ کے کمال سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہ کرے مجھ سے زیادہ آپ سے زیادہ حسین و جمال مجھ سے اور آپ سے زیادہ با کمال مجھ سے اور آپ سے زیادہ صاحب دولت و مال دنیا میں گوم رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں ضائع ہو رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت نگاہ کرم آپ پر پڑی ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے چن چن کر آپ کو یہاں لے کر آیا ہے اب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی وزیرستان کا ہے کوئی پنجاب کا ہے کوئی لاہور کا ہے کوئی افغانستان کا ہے کوئی کہاں کا ہے کوئی کہاں کا ہے وزیرستان میں جب ہم رہتے تھے ایک دفعہ ہم نے حساب کیا تقریبا ساٹھ یا 62 ملکوں سے مجاہدین آئے ہوئے تھے وہاں وزیرستان میں 62 ملکوں سے مجاہدین آئے ہوئے تھے اور اب 62 ملکوں میں کتنی ساری قومیں تھیں اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے صرف اور صرف اس رب العالمین کا رب العرش کریم کا کمال ہے یہ سب کچھ کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت ادا کی شکر ادا کریں شکر تکبر نہ کریں یہ جو عوام ہیں ان پر تکبر مت کریں افغانستان کے جہاد میں وزیرستان اور پاکستان کے جہاد میں ہم نے ان گناہ آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب دشمن سے ہم باگتے تھے یا واپس ہوتے تھے جنگ سے تو انہی عوام کے گھروں میں ہم رات گزارتے تھے انہی عوام کے دسترخوان پر ہم کھانا کھاتے تھے انہی عوام کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے لیے پانی لے کر آتے تھے ان کی عورتیں اور لڑکیاں بلند ترین مورچوں پر جس وقت سخت جنگ ہو رہی تھی ڈرون اور چھاپے ہر طرف شروع تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے حد کہ ان کی عورتیں ہماری مائیں اور بہنیں پردے میں آ کر ہمیں پانی اور چائے کا چینک دے کر جاتی تھی یہ حقیقت ہے یا نہیں ہاں اس لیے مج داسی مجھ داسی مونگ داسی مونگ داسی یہ مونگ مونگ مت کرو یہ اس سے مونگ دال کی طرح ہو جاؤ گے پھر مونگ دال کو جب ڈالتے ہیں دیکھی میں بالکل فنا در فنا ہو جاتا ہے پیلا رنگ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا یہ مونگ مونگ کرنے والی یہ جو آتے ہیں یہ مج مج اس کو چھوڑ دو یہ یہ جو عوام ہیں یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں جنگ کے میدانوں میں اللہ اکبر جب مرد نہیں جا سکتے تو یہ عورتیں یہ ہماری مائیں بہنیں حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جنگ کے میدان میں آیا کرتی تھی اور ہمیں برقے کے اندر چھپا کر اسلحہ گولیاں بارود دے کر جایا کرتی تھیں اللہ اکبر کبیرہ تو ان لوگوں کو مت بھولا کرو آج آپ کو طاقت ملی ہے امارت والوں کو ملی ہے یا کل تحریک والوں کو ملنے والی ہے ان عوام کو مت بھولنا یہ عوام ان کے گھروں میں آپ نے کھانا کھایا ہے ان کے گھروں میں آپ نے پانی پیا ہے ان کے گھروں میں آپ نے زخمیوں کا علاج کیا ہے ان کے گھروں میں آپ نے پناہ لی ہے انہوں نے آپ کی مدد کی ہے ان کو مت بولنا ان کو فراموش مت کرنا کل حکانی صاحب نے ایک تصویر شائع کی ہے یعنی ہمیں کل ملی ہے اس میں ایک قرآن کریم کی تصویر دی ہے میرے پاس ہے موبائل میں اس میں خون لگا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہے کہ یہ امریکیوں نے جب ہم پر بمباری شروع کی اس وقت یہ ہماری ایک بہن کے ہاتھ میں تھا یہ قرآن اور ہماری وہ بہن اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر شہید ہو گئی اور یہ قرآن آج مجھ سے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ اے مجاہد اے طالبہ ہم نے بھی قربانی دی ہے یا نہیں دی ہے تو یہ عوام یہ غریب لوگ یہ ہماری مائیں یہ ہماری بہنیں ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں کبھی بھی مت بھولنا ان لوگوں کو وہ حل تم سرون وطر زکون اللہ کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو اقتصادی امداد ملتی ہے رزق تمہیں ملتا ہے ان کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے قماندانوں اور امیروں کی وجہ سے نہیں ملتا یہ مفتیوں اور بڑے بڑے قماندانوں اور قاضیوں کی برکت سے نہیں ملتا ان کمزوروں کی برکت سے ملتا ہے یتیموں بیواؤ اور ان ضعیفوں کی برکت سے ملتا ہے تو ان ضعیفوں کو یتیموں کو بیواؤں کو ان معذوروں کو جس میں کسی کا پاؤں کٹ گیا کسی کا ہاتھ کٹ گیا کسی کا کسی کی آنکھ چلی گئی کسی کے کان کام نہیں کرتے ان کی قدر کیا کرو تکبر مت کرو تکبر مت کروناسی اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے مت گھومو لمبے لمبے بال اور زلفے رکھے ہوئے ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت اسلحہ لے کر ایک پوزیشن اور شان و شوکت سے کے ساتھ بازاروں میں گھوم رہے ہیں اللہ کے بندے کیا کرنا چاہتے ہو تم یہ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے ہاں جب اس کا موقع آئے تو کرو دشمن آپ کے سامنے ہے ڈٹ جاؤ یہ لمبے لمبے بال ٹوپی سے نکالو اور دشمن کے سامنے اسے ظاہر کرو کہ یہ شیر تمہارے سامنے ہے بازاروں میں نمائشی چکر اور شہرت و نمود کی خاطر ویڈیو بنانا یہ سب حرام ہے بات زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جہنم میں سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا شہید کو شہید کو ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ شہید کو جنت میں لے جایا جائے, جائے گا لیکن صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے شہید کو ڈالا جائے گا یہ اتنے خطرناک راستے میں آپ چل رہے ہو اس وقت پوزیشنیں مت بناؤ اپنی ویڈیو اور تصویریں بنا بنا کر فیس بک اور ٹویٹر ویٹر میں مت پھینکو اللہ سے ڈرو اللہ سے شہرت کے پیچھے مت باغو ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی نعوذ باللہ یہی کہے گا کن کا قاتل تلی اقالا ان <جَرِئُن> تو نے تو اس لیے جنگ کی تھی کہ تاکہ یہ کہا جائے کہ وہ بہت بہادر ہے تو آپ کی ویڈیو بن گئی ہے تصویریں بن گئی ہیں چوک پر لگے ہوئے ہیں فقط قیلہ وہ تو ہو گیا ہے بس تمہیں دنیا میں سب کچھ مل چکا ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے